مسائل چل رہے تھے گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اب صاحب کتاب آپ کو مبیے اور سمن کے بارے میں کچھ احکام بتلائیں گے اور پھر ان میں سے سمن کے حال پہلے بتلائیں گے سمن کے احوال اور مبیے کے احوال بعد میں بتلائیں گے مبیے کے احوال بعد میں تو سب سے پہلے جو حکم بتلایا تھا وہ عام تھا وہی بل آواز المشا رکی اور وہ اب کی طرف کیا کیا گیا ہو اشارہ کیا گیا ہو سامنے ایک چیز پڑی ہے وہاں پر مقدار کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس غیر مقدار کے اگر کہتا ہے یہ پورا ڈھیر میں نے آپ کو گندم کا ایک ہزار روپے میں بیچا اور بے ہوئی تو یہ بے کیا ہے صحیح ہے مقدار کا جاننا ضروری کیونکہ چیز سامنے پڑی ہوئی ہے اور سمن کے اندر بھائی سمن کے اندر پھر ضابطہ بس لیا بھائی کہ اگر سمن سامنے پڑے ہیں بھائی اس کا تو حکم گزر گیا میں اور سمن دونوں میں سے کوئی بھی چیز سامنے پڑی ہو تو اس کی مقدار ذکر کرنا ضروری نہیں لیکن اگر سمن مطلق ہو والا نا تو پھر اس صورت میں اس کی مقدار اور صفت کا معلوم ہونا ضروری ہے تو کہتے ہیں وَالْأَطْمَانُ الْمُطْلَقَةُ لَا تَصِحْءُ إِلَّا أَن تَكُونَ مَعْرُوفَةَ الْقَدْرِ وَالْصِفَةَ اور مطلق سمجھ جو ہیں اس کے ساتھ بیت صحیح نہیں ہونا مطلق جو سمن ہے اس کے ساتھ بے صحیح نہیں ہے مطلق سمن کیا مانا بھائی یعنی اس کی صفت ذکر نہ کرے یا اس کی مقدار ذکر نہ کرے بھائی مقدار ذکر نہ کرے بھائی بھائی کوئی آپ چیز لینا چاہتے ہیں تو سمن کی صفت بھی ذکر ہونی چاہیے اور یعنی میں کس کے ذریعے روپوں کے ذریعے یہ لے رہا ہوں چیز روپے میں یا ڈالر میں لے رہا ہوں یا ریال میں لے رہا ہوں یا دینار میں کس چیز کے ساتھ وہ ذکر کرنا ضروری بھائی یہ چیز میں نے آپ سے سو میں خرید لی بھائی سو کیا چیز ہے روپے ہیں ریال या या ہیں یا دینار ہیں بھائی تو لہذا یہ ذکر کرنا ضروری کہ روپے ہیں بھائی صفت ذکر کرنا ضروری اور مقدار کا ذکر کرنا بھی ضروری کتنے ہیں بھائی سو ہیں سورج سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں ولسمان علم و طلاقت اللہ اور مطلب سمن جو ہے صحیح نہیں ہے اللہ انتقون معروف صفتی مگر یہ کہ وہ معروف القدر اور معروف الصفت ہو یعنی ان, ان کی مقدار بھی معلوم ہو اور ان کی صفت بھی معلوم ملت ملت ملت ہو وَيَجُودُ سَمَنِ حَالِ <وَمُعَجَّلِن> اور جائز ہے بے بے سمن حالی کے ساتھ بھی یعنی نقد میں ایک کتاب ہوں نقد پیسے آپ کو دیتا ہوں مولانا یہ بے بھی صحیح و <وَمُعجَّلِن> مجل مجل اجل سے ہے جس کے اندر کوئی مدت مقرر کی گئی ہو مولانا سمجھ میں آیا جس کو ہم ادھار کہتے ہیں بھائی ادھار اور ادھار سمن کے ساتھ بھی بے کرنا جائز ہے میں نے آپ سے کیا کیا آپ سے کتاب خریدی یہ کتاب میں نے آپ سے سو روپے میں خریدی ایک ماہ بعد میں اس کے پیسے دوں گا آپ آپ نے کہا یہ کتاب میں نے آپ کو سو روپے میں بیچ دی گئی تو اب مالانا یہ میں نے نقل خریدی ہے یا ادھار خریدی ہے ادھار خریدی ہے تو یہ بے بھی جائز ہے, جائز ہے تو یہی بات کر رہے بدلے میں بھی وم و اجلین اور اُدھار سمن کے بدلے بھی معلوم معلوم ہو یہ شرط بڑی ضروری ہے ہمارا نام عام طور پر ہوتی ہیں ادھار چیز لی جاتی ہے لیکن مدت مقرر نہیں کی جاتی بھائی مدت کا مقرر کرنا ضروری ہے ادھار کوئی چیز لے جائے تو کیا کرنا ضروری ہے بھائی آپ نے اپنے ساتھی سے کوئی چیز خریدی اور آپ نے کہا بھائی پیسے کیا کروں گا ایک ماہ مدت مقرر ہونی چاہیے پیسے میں دس دن بعد دوں گا پندرہ دن بعد دوں گا مہینے بعد دوں گا دو ماہ بعد دوں گا یا تین ماہ کے بعد دوں گا مدت مقرر ہونا ضروری ہے اگر مدت مقرر نہ کی تو یہ بے فاسد ہو جائے سورج سمجھ میں آگے مثلا میں نے آپ سے کتاب خریدی اور آپ سے کیا کہا میں نے آپ نے مجھے کہا بھائی کہ پیسے یہ کتاب میں آپ کو بیچتا ہوں کتنے میں سو روپے میں بیچتا ہوں پیسے آپ بعد میں کسی وقت دے دیجئے گا میں نے کہا میں نے آپ سے سو روپے میں یہ کتاب خرید لی ٹھیک ہے کیا کو لگائیں گے بے کے اوپر بھائی بے فاسد ہو گئی مدت مقرر کی نہیں بس صرف یہ کہا بعد میں دے دوں گا بھائی یہ درست نہیں تو بے کے اندر یہ کہہ دینا بھائی بعد میں پیسے دے دوں گا یہ دوسرا کہتا ہے بھائی جب آپ کے پاس پیسے ہو جائیں تو دے دینا آپ مجھے میرا پر ایسے بار ہے آپ جب پیسے ہو جائیں دے دینا یا کہتا ہے تو میں کیا کر دوں گا آپ کے پیسے دے دوں گا نہیں بھائی یہ نشچ درست نہیں ہے بھائی اس سے تو جھگڑا آئے گا بھائی بعد میں ایک چاہے گا مشتری چاہے گا میں سال بعد جا کے پیسے ادا کروں اور بائی کیا چاہے گا مجھے دس دن بعد ہی پیسے مل جائے تو جھگڑا آئے گا بھائی اور آپ نے ضابطہ پڑا کہ ہار وہ بی جو کہاں تک لے جانے والی ہے جھگڑے تک لے جائے وہ بیگ خاصر ہے تو لہٰذا ادھار بیچنا صحیح ہے لیکن اس کے اندر اہم ترین چیز جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ کیا مدت مقرر ہونی چاہیے ہاں مدت مقرر کرنی اب بیس صحیح ہو گئی اب مدت کا وقت وہ وقت آ گیا آپ کے پاس پیسے نہیں ادا کرنے کے لیے آپ کو وہ تھوڑی مدت اور دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے مانا اب جتنی مرضی مدت آپ کو دیتا رہے بھائی بے کیا ہو گئی تھی ٹھیک ہو گئی سورت سمجھ میں آ گئی یہ تو وہ سورت ہے جب بی کے اندر ہی شرط لگا دی تھی کہ پیسے میں کیا کروں گا بعد میں دوں گا بھائی بعد میں کیا ہوتا ہے یوں کو مہینے بازوں کا یا یہ کے اندر شرط ایک جائے میں آپ نے کہا یہ کتاب میں نے آپ کو سو روپے میں بیچی میں نے کہا میں نے یہ کتاب آپ سے سو روپئے میں خرید لی اب کوئی ادھار کی بات ہوئی نہیں جب ادھار کی بات نہیں ہوئی تو مدت مقرر کرنا ضروری ہوا نہیں تو بہ صحیح ہو گئی یا صحیح نہیں ہوئی بہ صحیح ہو گئی اب میں آپ سے کہتا ہوں بھائی پیسے یوں کرنا مجھے, میں آپ کو کچھ عرصے کے بعد دے دوں گا یا آپ مجھے کہہ دیتے ہیں بھائی پیسے جب میں کہتا ہوں ابھی پیسے نہیں آپ کہتے ہیں جب مرضی آپ کیا کرنا پیسے آپ کیا حکم لگائیں گے اوہ ایک دفعہ بہت صحیح ہو چکی دوبارہ افاست نہیں ہو سمجھ میں آیا بے ہونے کے بعد اب آگے بات چیت چل رہی ہے آپ راضی پیسے بعد میں دے دینا کوئی مدت میں مقرر نہیں ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ بے کیا ہو چکی تھی جنب جنب جنب جنب وہ پہلی صورت الگ تھی کہ شروع سے ہی بات کس چیز کی چل رہی ہے ادھار کی چل رہی ہے کہ بے ہم کون سی کرنے والے ہیں ادھار بے کرنے والے ہیں اور اس میں پھر مدت مقرر نہیں کی تو پھر کیا ہو جائے گی تو یہ جو بہ ہوئی تھی یہ تو ادھار بہ نہیں ہوئی یہ تو بہ کیا ہوئی تھی نقد ہوئی تھی اگر وہ مجھے مدت نہ دیتا تو مجھے ابھی ادائیگی کرنی پڑے گی مولانا سورج سمجھ میں آئی تو یہ بہ ہونے کے بعد اب وہ اپنی مرضی سے کیا کر رہا ہے مجھے وقت دے رہا ہے بے صحیح ہو چکی ہے اس کا حق ہے بھائی پیسے ابھی وصول کر لے اس کا حق ہے کہ مجھ سے مجھے کیا کرے مدت دے دے کچھ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو بے کے اندر جب مدت کی بات چل رہی ہے تو تعین ضروری لیکن بے کے اندر نہیں مدت کی ذکر بے ہے نقد بعد میں وہ مدت دے دیتا ہے تو پھر تعین ضروری امید. نہیں اسی طرح یاد رکھو آپ کوئی چیز خریدتے ہیں بیچتے ہیں دکاندار کے پاس کوئی چیز لینے گئے دکاندار کوئی کہتے ہیں بھائی نقد لینی ہے تو یہ چیز سو روپے کی ہے ادھار لینی ہے مہینے بعد پیسے دو گے تو یہ چیز ایک سو بیس کی ملے گی آپ کو ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بھائی ایسا ہوتا ہے بھائی جو چیز نقد لیں گے وہ اس کو فوری چونکہ پیسے مل جائیں گے اس لیے وہ کچھ سستی دے گا اور دوسرے میں اس کو انتظار کرنا پڑے گا تو وہ کیا کرے گا یہ جائز ہے مولانا نقد سستی دینا اور ادھار مہنگی دینا یہ بے صحیح لیکن بے کرتے وقت ہو تاہین ہونی چاہیے کہ اس وقت یہ جو ہم بے کر رہے ہیں یہ نقد ہے یا ادھار سمجھ میں چیز اس طرح دینا صحیح نہیں ہے اگر نقد دے دو گے تو کتنے نقد ہے تو میں کتنے میں بیچتا ہوں <سو>, سو میں اور اگر ادار ہے تو کتنے میں <سو> تعین <ایک> <سو> ضروری ہونے والی ہے نقد ہونے لگی ہے نقد پیسے دو گے چلو بھائی میں نے آپ کو سو روپئے میں بیچی اس نے کہا میں نے آپ کو سور سو روپئے میں یا پہلے تعین یہ ادھار میں خرید لیتا ہوں ٹھیک ہے مہینے بعد پیسے دے دوں گا لو بھائی میں نے آپ کو سو ایک سو بیس میں उसने اس मैंने کہا میں نے آپ سے لی سمجھ میں آیا تو جب مدت مقرر ہو جائے تو اب بیچنے والا پیسوں کا مطالبہ مدت سے پہلے نہیں کر سکتا ایک مہینے کی مدت مقرر ہوئی ہے تو ایک مہینے سے پہلے مطالبہ نہیں کر سکتا تو یہ مانا بے جز البی سمن خالم و معجلین اور جائز ہے بے نقد سمن کے بدلے میں بھی و معجلین اور ادھار سمن کے بدلے بھی اضا کان جبکہ مدت کیا ہو معلوم اور یاد رکھیں مولانا یہ مدت مقرر کرنا یہ صرف سمن کے اندر ہے مبیع کے اندر مدت مقرر کرنا صحیح نہیں ہے بھائی آپ نے اپنے ساتھی کو مولانا سائیکل بیچ دی بھائی یہ سائیکل آپ کو میں نے آٹھ سو روپئے میں بیچی اس نے کہا میں نے یہ سائیکل آپ سے آٹھ سو روپئے میں خرید لی لیکن آپ نے کیا شرط لگا دی بھائی ایک مہینے بعد دوں گا یہ سائیکل ایک مہینہ میں اس پر ٹیوشن پڑھاؤں گا نہیں بھائی یہ درست نہیں بھائی وہ مالک ہو چکا آپ کون ہے اس کی سائیکل ایک مہینے تک استعمال کرنے والے فوراً حوالے کرے تو مبیائے کے اندر مدت مقرر کرنا مبیائے معین کے اندر ہاں بعض اوقات مبیائے کے اندر بھی مدت آتی ہے لیکن وہ غیر متعین کے اندر آتی ہے سمجھ میں سائیکل جو آپ نے بیچی متعین تھی یا غیر متعین متعین تھی لیکن کبھی کبھار مبیائی میں مدت آتی ہے آگے آئے گا بلام کہتے ہیں مثلا آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کیا کہا آرڈر دے دیا بھائی مجھے اتنے من گندم چاہیے یہ لو بھائی پیسے لے لو سمجھ میں آیا سیزن کے اندر فلاں مہینے کے اندر فلاں تاریخ کو کیا چاہیے مجھے اتنے من گندم چاہیے پیسے ابھی دے دیے اور مبیعہ کب ملے گا آپ کو چھ ماہ کے بعد مثلا ملے گا تو بھائی یہ بہت صحیح ہے لیکن کیا وہ گندم متعین ہے جی کوئی متعین گندم ہے جو دے گا کو نہیں خاص قسم قسم نے دی کی گندم اور اتنے مان اب وہ کہیں سے بھی گندم لے آئے گا اور آپ کے حوالے کر دے گا سورج سمجھ میں آئی تو اس میں مبیاں متعین نہیں تھا لیکن جب مبیا متعین ہو تو وہاں پر مدت کا متعین کرنا صحیح نہیں ہے بھائی جیسے یہاں پر تھا سائیکل متعین تھی کتاب یا متعین تھی یا کوئی اور چیز موبائل وغیرہ بیچ رہے ہیں وہ متعین تھا اب آپ اس کو کہتے ہیں بھائی کب دوں گا ایک مہینے بعد دوں گا یا دس دن بعد دوں گا یا ہفتے بعد دوں گا نہیں بھائی مبیائی معین کے اندر مدت کا مقرر کرنا جائز نہیں بھائی من اطلقل بے غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ اور جس نے مطلق چھوڑا سمن کو سورت مسئلہ یہ سورت مسئلہ سمجھو گے ایک شہر ہے ایک بستی ہے جو پاکستان اور ہندوستان کی سرحد پر ہے وہاں پر پاکستانی روپے भी چلتے ہیں اور ہندوستانی روپے بھی چلتے ہیں فرسٹ करो ایک ایسی بستی یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں کئی کرنسیاں چلتی ہیں تو ایک بستی ہے وہاں پاکستانی روپے بھی چلتے ہیں اور ہندوستانی روپے بھی چلتے ہیں اب ایک آدمی نے دوسرے سے کوئی چیز خریدی کہ یہ چیز میں نے آپ سے سو روپئے میں خریدی اس نے کہا یہ میں نے چیز آپ کو سو روپے میں فروخت کر اب یہ ذکر نہیں کیا کون سے روپے ہیں روپے تو پاکستانی بھی ہیں روپے تو ہندوستانی بھی ہیں بھائی تو کہتے ہیں بھائی اس صورت کے اندر جو شہر میں غالب نقدی چلتی ہے اب تو دیکھو بھائی جھگڑے کی صورت آ گئی دیکھا جائے تو ہندوستانی روپیہ ہے مہنگا مثلا پاکستانی ڈیڑھ سو دو تو ہندوستانی سو ملتے ہیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے ہندوستانی روپیہ مہنگا ہے پاکستانی روپیہ سستا اس کے مقابلے میں تو اس صورت میں اب وہ کیا کرتا ہے ہاں اب تعین نہیں کی اس نے اور بے کتنے روپے میں ہوئی ہے سو روپے میں بائے کیا چاہے گا مجھے کون سا روپے ملنے چاہیے ہندوستانی ملنے چاہیے اور مشتری کیا چاہے گا میں کون سے دے دوں پاکستانی دو سستے پڑ رہے ہیں مجھے بھائی تو جھگڑا آیا والا نا سمجھ میں آیا تو یہ جھگڑے والی صورت ہے لیکن اگر کوئی ترجیح دینے والی چیز ہو تو پھر فیصلہ ہو جائے گا مثلا شہر کے اندر بھائی اکثر بھائی نوے فیصد پچانوے فیصد پاکستانی چھپے چلتے ہیں تھوڑے بہت ہندوستانی بھی چل جاتے ہیں لیکن بڑے قلیل ہیں تو جب غالب نقدی جو ہے پھر اگر کسی نے مطلق سمن چھوڑ دیے اس کی صفت ذکر نہیں کی کی پاکستانی روپے ہیں یا ہندوستانی تو کون سی نقدی مراد لی جائے گی غالب نقدی اس شہر میں جو زیادہ چلنے والی ہے زیادہ رائٹ ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا بھائی کیونکہ شہر کے اندر پچانوے فیصد جو معاملات ہوتے ہیں پاکستانی روپے سے ہوتے ہیں تو معلوم ہوا یہ بھی اس نے معاملہ کس روپے میں کیا ہوگا پاکستانی میں کیا اگر ہندوستانی میں کیا ہوتا تو پہلے سے کیا کرتا اس کو بیان کر دیتا سورج سمجھ میں آ اور اگر یہ تو وہ صورت تھی کہ ایک کرنسی زائی چلتی ہے اور اگر کوئی بھی زائد نہیں چلتی برابر چلتی ہیں ہندوستانی بھی اسی طرح کثرت سے استعمال ہوتا ہے پاکستانی بھی اسی طرح کسرت سے دونوں استعمال ہوتے ہیں عام بھائی بالکل عام دونوں استعمال ہوتے ہیں کثرت کے ساتھ تو آپ مولانا اب جھگڑے کا فیصلہ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو ترجیح جس کے ذریعے ہم دے سکیں کون سی کرنسی مراد ہے تو اب ہمارا جھگڑا آ گیا اور جس بے کے اندر جھگڑا ہے وہ کیا ہو جاتی ہے پاس دیکھو اب بائک چاہے گا مجھے تو ہندوستانی ہی ملیں اور مشتری کیا چاہے گا میں کون سے دوں پاکستانی ہی دوں وہی تو جھگڑا ہے گا سورج سمجھ میں آ بھائی یہ وہ صورت تھی جب پیسوں کی مالیت مختلف ہو ہندوستانی روپے کی مالیت زیادہ اور پاکستانی روپے کی مالیت کم تھی اگر دونوں کی فرض کرو برابر ہو سو پاکستانی دو تو سو ہندوستانی ملتے ہیں اب اب کوئی حرج نہیں ہے مولانا اب چاہے کسی کا رواج کم ہو کسی کا رواج اس سے کوئی جھگڑا نہیں کیونکہ مالیت برابر ہے جب مالیت برابر ہے تو مشتری چاہے پاکستانی روپے دے دے چاہے ہندوستانی دے دے دونوں چلتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے وہ من اپل کا سامان فل اور جس نے مطلق چھوڑ دیا سمن کو بی کے اندر کانا غالب نقد البلد تو وہ شہر کی غالب نقدی پر محمول ہوگا انکانتی نقود مختلف اور اگر نقدیاں مختلف تھیں نقدیاں کیا تھیں یعنی ان کی مالیت مختلف تھی فل بے تو بے کیا ہو جائے گی یہ کون سی صورت ہے جبکہ ان کا رواج کیا ہو برابر ہو رواج برابر ہے جتنی کثرت سے پاکستانی چلتی ہے اسنی کثرت سے اور مالیت دونوں کی مختلف ہے بھائی انکانت ان نخوطوں مختلف عطن. اگر نقوط کیا ہو اس مختلف سے کیا مراد ہے مالیت کیا مراد ہے مالیت مراد ہے اگر ان کی مالیت مختلف ہے اور تو اس صورت میں اور دونوں میں سے کوئی ایک کسی کا بھی رواج ایک دوسرے سے زیادہ نہیں تو اس صورت میں بے کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی صورتیں بھی سمجھ میں آ رہی ہیں یا ویسے ہی ہم چل رہے ہیں بھائی تو کہتے ہیں فل بہ او فاسد ان تو پس بہ فاسد ہے اللہ آخا دہا مگر یہ کہ ان میں سے کسی ایک کو بیان کر دیا جائے بھائی بے کرتے ہوئے کیا کر دیا جائے ایک کو بیان کر دیا جائے پھر ویسے ہی ہو جائے گی پھر تو جھگڑا نہیں بھائی وبو بکلا مکایا لتا ہوں موجا دفتا ہوں اب امبیائی لا مقدار لاؤ اور مقدار اور جائز ہے بے او غلے کی بئی بی بئی وجوز بائی تعام بئی عرف کے اندر بھائی اہل عرب کے عرف میں اس کا اطلاق گندم پر ہوتا ہے کس پر گندم پر طعام کا لفظ آئے گا اور اس سے کیا مراد ہوگی گندم بی وے عجوز بے او اور جائز ہے غلے کی بے و الخوبو بھی اور سارے دانوں کی بئی دانے بھائی یہ یہ دالیں ہیں مولانا یہ ساری دالیں وغیرہ مختلف قسم کی ہیں چاول ہیں یہ سارے اس میں آ تو جائز ہے گندم کی بے الخبوبی کلیہ اور سارے دانوں کی بے مکایا لتن کیل کے ساتھ بھی بئی وہ مجاز اور اندازے سے بھی بئی جانتے ہیں یا نہیں بھائی بھائی دیکھو آپ چیزیں خریدتے ہیں بھائی چیزیں خریدتے ہیں بعض چیزیں وزن کر کے دیجئے خریدتے ہیں بعض چیزیں معاف کر خریدی جاتی ہیں مثلا آپ چینی لینے جاتے ہیں بھائی دکاندار کیا کرتا ہے تول کر وزن کر کے آپ کو ایک کلو دو کلو تین کلو جتنی ضرورت ہے دے دیتا वजन नहीं की जाती है भाई उनको क्या किया जाता है मापा जाता है आप दूध लेने जाते हैं वाला ना दूध वाला क्या करता है वजन करके देता है या वो एक बर्तन के भर कर माफ करके देता कर है भाई माफ कर, कर भाई समझ में बर्तन बना होगा एक लीटर वाला और जितने लीटर आपको चाहिए उतने बर्तन भर के आपको दे देगा भाई वजन कभी भी नहीं करेंगे اس کو کہتے ہیں کیل بھائی کیا کہتے ہیں کیل کہتے ہیں ماپنا ماپنا سورج سمجھ میں آ رہی ہے کچھ چیزوں کو کیسے بیچا جاتا ہے وزن کر کے اور کچھ چیزوں کو ماپ معی اچھا اور یہ جو گند وغیرہ ہے ان کے لیے بھی بھائی ان کو آج کل تو سولتے ہیں دہات وغیرہ میں اب بھی استعمال ہے ان کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے خاص ایک خاص برتن ہوتا ہے بڑا سا ذارا بھائی اور اس کو بھر بھر کر فی پیمانے کے حساب سے قیمت لگا کر بیچا جاتا ہے بھائی سمجھ میں آیا تو اس کو بھی بیچا جاتا اسی طرح یہ قدیم زمانے کے اندر یہ دالیں وغیرہ ساری اسی طرح بکتی ہوں گی بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو یہ کہا ہے تو گندم کی بہ بالخبو خبو ان کی جمع ہے دانے کو کہتے ہیں اور سارے دانوں کی بے مکائل کیل کر کے بھی بیچنا ہے ان, ان کی بے ان کی صحیح ہے وہ مجازن اور اندازے کے ساتھ بھی بھائی دیکھو آپ کے پاس گندم پڑی ہوئی ہے کافی ساری ایک آدمی خریدنے آیا بھائی اس نے کہا بھائی مجھے پانچ وہ پیمانہ مثلا قفیص کہلاتا ہے گندم کا پیمانہ کیا کہلاتا ہے قفیص, قفیص کہلاتا ہے آگے آ جائے گا اس کا ذکر بار بار آئے گا اس نے آ کر آپ سے کہا بھائی مجھے پانچ قفیص گندم دے دو آپ فوراً وہ پیمانہ اٹھائیں گے اور اس کو پانچ مرتبہ بھر بھر کر اس کے برتن میں ڈال دیں گے تو دیکھو یہ آپ نے گندم بیچی دانے بیچے دال وغیرہ بیچی اور کس طریقے پر بیچی کیل کر کے کیا کر کے کر بیچی بھائی اور ایک صورت ہے اندازے کے ساتھ بیچنا بھائی اندازے کے ساتھ بیچنا سمجھ میں آیا بھائی سر گندم کا ڈھیر آپ کے پاس مثلا مولانا پڑا ہوا ہے بھائی آپ اس کو بیچتے ہیں تو ایک شخص خریدنے آیا بھائی پانچ فیس مجھے چاہیے آپ کہتے ہیں بھائی یہ جو ڈھیر پڑا ہوگا سامنے یہ تقریباً پانچ ففیس ہوگا لگ بھگ کتنا ہوگا پانچ کفیس کے لگ بھگ ہوگا تو یہ ڈھیر آپ کیا کریں یہ میں آپ کو اتنے روپے میں بیچتا ہوں سورج سمجھ میں آئی تو دیکھو اندازے کے ساتھ بیچی ماپ کر بیچتی یا اندازے سے بیچتی بھائی اندازے کے یہ ساری گندم میں آپ کو بیس روپے میں بیچتا ہوں اس نے کہا میں نے آپ سے خریدتا ہوں بھائی تو اندازے سے بیچی ماپا نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا تو یہ بھی صحیح ہے بھائی و يجوز بيع الطعام والحبوب كلها مقايلا تن کہہ کر کے بھی صحیح ہے و مجازفتا اور اندازے کے ساتھ بھی صحیح ہے و بينا ان بعينه اور کسی معین برتن کے ساتھ بھی ایسا معین برتن لا يعرف مقداره جس کی مقدار معروف نہیں جس کی مقدار کا پتہ نہیں بھائی بھئی ایک آدمی ہے بھائی آپ گندم بیچ رہے تھے ایک آدمی آیا بھائی اس نے کہا مجھے بھائی پانچ فیصد گندم چاہیے آپ نے کہا بھائی وہ جو برتن پیمانہ ہوتا ہے وہ تو میرے پاس نہیں ہے اس وقت ہاں یہ بالٹی پڑی ہوئی ہے یہ بالٹی میں تمہیں ایک فی بالٹی دس روپے کی بھر کر دوں گا بھائی جتنی بالٹیاں چاہیے اب پتہ نہیں ہے اس بالٹی کے اندر پورا قفیز آتا ہے یا سوا قفیز آتا ہے یا ڈیڑھ آتا ہے یا ایک کفیز سے بھی کچھ کم آتا ہے لیکن برتن سامنے پڑا ہوا ہے تو کیا اس طرح بس صحیح ہے یا بیس ہی کہتے ہیں اس طرح بھی بے صحیح ہے جب کیا ہو کسی معین برتن کے ساتھ بیچا جا رہا ہے اگرچہ اس برتن کی مقدار کا پتہ نہیں لیکن وہ سامنے موجود ہے اسی وقت کیا کرے گا مع کر دے دے گا اس کو وہ بھی راضی ہے یہ بھی راضی ہے کوئی جھگڑے کا امکان ہے नहीं। نہیں ہے بھائی سورج سمجھ میں آئی کوئی جھگڑے کا امکان دکاندار نے صاف کہہ دیا بھائی میرے پاس یہ پڑا اگر یہ اتنے میں دے رہا ہوں تو جھگڑے کے کوئی امکان نہیں یہ اسی طرح بھائی آپ چینی لینے گئے بھائی دکاندار سے کہا پانچ کلو چینی دے دو دکاندار نے کہا بھائی اس وقت وہ میرا سیر والا باڑ تو میرے پاس موجود نہیں ہے ہاں یہ اینٹ پڑی ہوئی ہے بھائی یہ کیا ہے یہ اینٹ پڑی ہوئی ہے اس کے برابر چینی میں تمہیں تیس روپے کی دوں گا جتنی چاہیے بھائی آپ نے کہا مجھے قبول ہے بھائی ٹھیک ہے تو آپ کو جھگڑے کی صورت ہے نہیں بھائی تو لہذا کسی ایسے برتن میں معاف کر دینا جس کے مقدار معروف نہیں یا کسی ایسے اینٹ کے ساتھ وزن کر کے دینا جس کی مقدار کا پتا جب کہ نے مشتری کو بتلا دیے دونوں راضی ہیں تو یہ بہت صحیح ہو جائے گی بھائی یہ مانا جو بھی انا امبیائی اور ایسے معین برتن کے ساتھ بھی لا رکھوں مقدار ہو جس کی مقدار معلوم نہ ہو او وزنی حجر ریائی ہی اور ایسے معین پتھر کے وزن کے ساتھ لا يعرف ہو جس کے مقدار معلوم نہ ہو گئی کیونکہ جھگڑے کا امکان نہیں ہے مولانا یہاں پر مشتری راضی ہے تو لے لے راضی نہیں تو نہ لے سام پتھر سامنے پڑا ہوا ہے ہاتھ سے اندازہ خود ہی کر لے جتنا بھی ہے لینا چاہتا ہے لے لے نہیں لینا بالٹی سامنے پڑی ہوئی ہے جس میں اس نے معاف کر دینا ہے کوئی جھگڑے کی صورت نہیں ہاں بیا سلم کے اندر آگے پڑیں گے بھئی. اس میں ایسا جائز نے بیا سلم ابھی بتائی تھی آپ دکاندار کے پاس گئی یہ لو دس ہزار روپئے مجھے چھ ماہ کے بعد اتنے من گندم چاہیے پیسے ابھی دے رہے گندم کب ملے گی چھ ماہ بعد مثلا آپ نے کہا تھا بھئی چھ ماہ بعد مجھے سو کفیس گندم دے دینا کتنے کفیس دکاندار کہنے لگا بھئی میرے پاس تو کفیز نہیں ہاں یہ بالٹی پڑی ہے یہ بالٹی کیا کروں گا تمہیں سو دفعہ بھر کے دے دوں گا یا ڈیڑھ سو دفعہ چلو یہ چھوٹی ہے تو میں ڈیڑھ سو دفعہ تمہیں بھر کر دے دوں گا دس ہزار میں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کیا حکم لگائیں گے مالانہ جی کیا جھگڑے کا امکان جھگڑے کا کوئی امکان ہے جھگڑے کا جی مجھے بتائیں نا آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں نہیں جھگڑے کا امکان بظاہر کوئی نہیں کیونکہ مشتری بھی راضی ہے بائی بھی برتن سامنے پڑا ہے مرضی ہے لے نہ لے لیکن مولانا راضی ہو بھی جائیں تو یہ بہتری نہیں کیوں نہیں صحیح وجہ یہ کہ بالٹی کی کتنی مقدار ہے کچھ پتہ ہے اور بات اس نے ماپنا آ جائے چھ مہینے بعد چھ مہینے کے اندر بالٹی اگر گم ہو گئی ٹوٹ گئی تو پھر بعد میں جھگڑا آئے گا یا نہیں آئے گا بھائی لہذا فوری طور پر ہے تو پھر بیٹھی ہے کیونکہ اب جھگڑے کا امکان ہے اور اگر سلم کر رہے ہیں بعد میں وہ معاف کر دے گا تو اتنی مدت سے ہو سکتا ہے باٹی کیا ہو جائے ٹوٹ جائے گم ہو جائے تو جھگڑے کا امکان آ گیا یا نہیں آ گیا یہ اسی طرح ایک اینٹ رکھتی ہے ہمارا نا اس نے کہا بھائی چھ مہینے بعد مجھے سو کلو چینی چاہیے اس نے کہا بھائی کلو کا باڑھ تو میرے پاس نہیں ہاں یہ اینٹ پڑی ہے یہ میں تمہیں سوا سو تول کر دے دوں گا اس کے مقابل بھائی آپ کہتے ہیں یہ یہی نہیں کیوں کیونکہ اس نے کب تول کر دینی یہ چیز چھ مہینے بعد کر ابھی تو اس کے بعد ہے ہی نہیں بات یہی جا رہی ہے چھ مہینے بعد اس نے چیز لا کر دینی ہے اب وہ تو چھ مہینے کے اندر بھائی ہو سکتا ہے یہ اینٹ کیا ہو گم ہو جائے ٹوٹ جائے کچھ ہو جائے بھائی تو لہٰذا اب جھگڑے کا امکان آ گیا اور جس بیک کے اندر جھگڑے کا آ جائے امکان وہ کیا ہو جاتی ہے جھگڑے تک جو لے جانے والی ہے وہ بے فاصل بھائی یہاں تک مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی نا مرحل پتی کل